السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاؤذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلمہ الکتاب وبالحکمہ والتوراۃ والانجیل صدق اللہ لنبیہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاهدین وشاکرین والحمد لله رب العالمین ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات النيا تعرفه في مرات كلما ذكرها الذكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحان ربک رب العزت ما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علی حبیب کا خیر لخلق کل هو ہوگا الحبیب اللذی ترجا شفاعته بكل حول من الاخوال مقتہمی محمد سید الکونین و سکالین والفریقین من عرد و من آجمی حمد و بارہ کا وسلم کی ذات دس پر درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم کے سلسلہ میں قرآن اور ہم پروگرام میں آج ہم سورہ عالم کی آیت نمبر اڑتالیس سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں حضرت سیدہ مریم کا ذکر تھا اور سیدنا نائسہ علیہ طسلیم کا ان کی اب تعریف ان کے معجزات ان کے بارے میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے کام کیا ہوں گے ان کی ڈیوٹیاں کیا ہوں گی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ سلاط و تسلیم کی فرمایا وحم البال وہ کتاب و حکمت سکھلائے گا وہ تو انجیل اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا سلاط و تسلیم یہ چار ان کی بیان فرمائی گئی رب کریم نے ان کو کتاب و حکمت دی تو انجیل دی کا علم دیا اور وہ آگے اپنی امت کو بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور سورات و انجیل کا علم دیں گے یہ رب کریم حضرت سینا سینسی علیہ حسرات و تسلیم کے بارے میں ارشد فرمار تعلیم دیں گے کتاب کی اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب کریم نے ارشار فمار یو الوم الکتابل حکمت واجو ذکیم وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کا تذکیہ نفس کرتے ہیں حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاط و کی بھی اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوا کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تورات و انجیل لوگوں کو سکھلائیں وہ رسول الا بنی اسرا اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف عصایت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاط و تسین جیسے دیگر انبیاء اکرام علیہ تھے کہ ان کی نبوت عالمگیر نہیں تھی وہ کسی ایک علاقے کے لیے کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک شہر کے لیے کسی ایک وقت کے لیے تمام انبیاء اکرام علیہ السلاط و تسلیم اسی طریقے سے تشریح لائے ایک وقت میں کئی کئی کہ انبیاء کرام لیکن جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریح لائے تو کائنات کے رسول بن کے آئے پورے زمانوں کے رسول بن کے آئے اما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ کا تاج پہن کے آئے اور یا یہ ناس فرمایا اے لوگوں میں تم سب کی طرح رسول ہوں اور ایک جگہ آقا کریم میں اشاق ہوں بوئس الاسد ول احمد اوکما کار کہ میں ہر سیاہ اور سرخ چیز کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے ایک ایک فرد کے کائنات کے ایک ایک ذرے کے ایک ایک چیز کے اصول بنا کے بھیجے گئے نہ تو پوری عمر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ صدات و تسلیم نے خود دعویٰ کیا اور نہ قرآن کریم میں نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ کسی سماوی کتاب میں ان کے بارے میں رب کریم نے یہ حکم کرنا کہ وہ کائنات کے رسول ہیں وہ ساری دنیا کے رسول ہیں اور جیسا انجیل میں خود ان کا قول درج ہے کہ میں تو بنی اسرائیل کی چند بھیڑوں کے طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تو جب ان کا اپنا دعویٰ نہیں ہے رب کریم نے ارشاد نہیں فرمایا تو پھر ان کی نبوت جو تھی وہ دیگر انبیاء کی طرح ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص دور کے لیے ایک خاص قوم کے لیے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کائنات کے لیے کائنات کے ہر فرد کے لیے ہر چیز کے لیے رب کریم کی ساری مخلوق کے لیے چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ ملائکہ ہوں یا بشر ہوں یا اس کے علاوہ رب کریم کی جتنی بھی مخلوق ہے علامہ علوسی بغدادی نے لکھا وما ارسلنا قیدہ رحمتن بد کے تحت کہ جب آدم علیہ الصلاط و تسلیم بھی ابھی نہیں تھے تو رب کریم کی رحمت بن کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی کائنات کو نواز رہے تھے اور آج بھی نواز رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے نوازیں گے چونکہ عالمی کا رفل یہ ثابت کرتا ہے کہ آکا سے پہلے بھی بظاہر جب آکا کشیر نہیں لائے تھے ولادت پاک نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی تو عالمی تھے اور رب قریم نے ان کو اس وقت کے عالمی کا بھی نبی اور رحمت بنا کے بھیجا اور قیامت تک آنے والے ہر چیز کے لیے نبی اور رحمت بنا کے بھیجا تو معلوم ہوتا ہے جب سے کہ افسر کے حضرت عیسیٰ نے خود بھی اعلان فرمایا حضرت عیسیٰ خود لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میری نبوت ایک وقت تک ہے ایک زمانے تک ہے میرے بعد وہ عالمگیر رسول آئے گا وہ کائنات کا رسول آئے گا وہ رحمت اللہ عالمین آئے گا تم سب لوگوں کو اس کی اتباع کرنی ہے تم سب لوگوں کو اس کی غلامی اختیار کرنی ہے عربی نے یہ وعدہ ستنا انبیاء اکرام علیہ السلاۃ و تسین سے لیا اور ہر نبی نے اپنی امت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما بداری اور غلامی کا وعدہ لیا تو وہی ان نبیوں کا ماننے والا ہوگا وہی ان کا صحیح امتی ہوگا جو ان کے احکام پہ عمل کرے گا وہ خود دعائیں مانتے گئے کہ بھائی تعالیٰ مجھے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے امت محمد صلاط و تسلیم نے حالانکہ وہ اپنے طور پہ ان کی نبوت نبوت چونکہ ظائل ہونے والی چیز نہیں ہے وہ نبی بھی ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بھی ہوں گے پھر فرمایا کہ حیرو تعیصہ کیا فرمائیں گے لوگوں کو یہ فرماتے ہوئے تشریح لائیں گے انی کد یہ تو کم بے آئی اے لوگوں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کچھ نشانیاں لے کے آیا ہوں معجزات لے کے آیا ہوں جو میری نبوت پہ دلالت کرتے ہیں جو میری حقانیت پہ دلالت کرتے ہیں جو رب قریم کی توحید پہ دلالت کرتے ہیں کیا ان نشانیوں میں سے ان معجزات میں سے کیا چیزیں ہیں انی اخ لوکو لقم منفین کہیت تیر فرمایا میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں میں تمہارے لیے بناتا ہوں منفین مٹی سے کہیت تیر ایک پرندے کی ضرورت پرندے کی حیت پہ میں ایک چیز بناتا ہوں ایک پرندے کی طرح میں مٹی سے بناتا ہوں اب دیکھیے مورجے کا جو تعلق ہے نبی سے ہے کرامت کا تعلق ولی سے ہے ہوتی تو خدا کی قدرت ہے لیکن جس کے ہاتھ پہ وہ ظاہر ہوتا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اب یہ کہہ دینا کہ اس میں نبی کی کیا شان ہے یہ تو سب رب کا کرنا ہے ہے تو رب کا کرنا لیکن جس کے ہاتھ پہ ظاہر کیا اس کی بھی تو شان ہے نا ہر کسی کے ہاتھ پہ تو یہ چیزیں نہیں ظاہر ہوتی تو اس لیے سیدا عیسیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا اور اپنی طرف دیکھیے تخلیق کی نسبت کر دی آخروں کو میں تخلیق کرتا ہوں میں بناتا ہوں اللہ کے خالق کے کائنات تو رب ہے ہر چیز کا خالق رب ہے لیکن سئینا عیسیٰ نے اپنی طرف تخلیق نسبت کی, کی آخروں کو میں تخلیق کرتا ہوں لقوم تمہارے لیے میں تینے مٹی سے کا پیر ایک پرندے کی صورت ایک پرندے کی مہرت بناتا ہوں اس کی حیت پہ بناتا ہوں اب دیکھیں پرندہ ایک گوشت پوشت کا کی مخلوق ہے اور مٹی کا ایک بے جان سا وہ چیز ہے جس میں آپ پھونکتے ہیں تو وہ پیر بنتا ہے وہ پرندہ بنتا ہے تو تھوڑی بات اس کی شکل مل رہی ہے اس کی طرح انہوں نے بنایا تو اس کو حیت پہ کہہ دیا کہ اس کی حیت میں بناتا ہوں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر دیکھنے میں ہماری طرح ہیں لیکن جب یوم وسال کے روزے رکھے صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کیے جب وہ کمزور ہوئے تو آقا کریم نے پوچھا جب اس کی آکا آپ روزے رکھتے تھے تو ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے تو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہوا لفظ کہ میں تمہاری حیت پہ نہیں ہوں اور جب ان کو حکم اور صحابہ کران کو ائی حکم میں اصلی تم میری مثل کون ہے تم نے میری مثل کوئی کو نہیں میں تمہاری حیت پہ نہیں ہوں حالانکہ دیکھیے یہاں اگر حیت کے لحاظ کو دیکھا جائے مٹی کا ایک پرندہ ہے صرف اس کی صورت اس سے مل رہی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ گوشت پوشت کا بارو ایک پرندہ ہے فرماتے ہیں میں اس کی حیثیت پہ بناتا ہوں تو مصف کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشار میں تمہاری حیت پہ نہیں بظاہر دیکھنے میں تو مجھے اپنے جیسا دیکھ رہے ہو لیکن حقیقت میں کتنے فاصلے ہیں کہ یعنی کروڑوں سال اگر سفر کیا جائے تو وہ فاصلے خطر نہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عام لوگوں میں یا عام بشروں میں یا عام مخلوق میں ہیں تو میرے آقا نے اشارہ ناسٹو کہیاتوں میں تمہاری ہیت پہ نہیں ہوں اور صحابہ سے ارشاد ہوایا ائ کم تم میں سے میری مثر کون ہے نہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب آپ ہماری ہیت پہ ہی تو ہیں اور نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم آپ کی نسل ہی تو ہیں کیا وہ یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے کہ جیسے آج کہا جاتا ہے وہ کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے شادیاں کرتے تھے تو ہماری طرح نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں تو کسی ایک صحابی نے بھی آگے ارد نہیں کی آپ ہماری حیتیں ہیں اللہ کے نظر آ رہے ہیں آپ ہم آپ کی مسل ہیں کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ آپ بھی کر رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو یہ ادب ہے صحابہ اسلام ربی اللہ تعالیٰ نے ان کا اور دوسرا ان کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے وہ جانتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ہماری طرح لیکن حقیقت میں یہ رب کریم کا کرم ہے کہ انہوں نے ان کو بشریت کا لباس پہنا کے بھیجا رب کریم نے کرم کیا مخلوق پہ کہ اپنا محبوب ان کو عطا فرما دیا تو حل تو حل تو عیسہ اپنے موضوعات کا ذکر کر رہے ہیں میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں فن فوفی میں اس میں پھونک مارتا ہوں ف یقت تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے حکم کس کا اللہ کا رب حکم دیتا ہے تو وہ یہ سارے کام کرتا ہے لیکن اس کا سبب میں بڑھ رہا ہوں اب دیکھیے مسبت ہے رب کریم اس پرندے کو جاندار بنانے میں اس کو اڑانے میں مسبب اصل میں رب قریم اور سباب کون بنے سیدنا ہے اب اگر سباب کو نکال دیں اسار علیہ و تسلیم کو نکال دیں تو تب بھی گمراہی اور اگر سباب کو ہی مسبب بنا لیں تو تب بھی گمراہی تو اب سبب کو اگر ذکر کیا جائے اور مسبب کو ذہن میں رکھا جائے تو یہی توحید ہے یہی اسلام ہے یہی انبیاء ہے اکرام اللہ مسلاط و کی اور جو ہے وہ نا تعلیم مبارکہ ہے کچھ لوگوں نے سبب کو مسبت بنا لیا اور انبیاء کو جیسے عیسائیوں نے یا حضرت زیر کو یہودیوں نے یا کافروں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا انہوں نے سبب کو ہی مسبت سمجھ لیا اور کچھ لوگ ایسے نکلے کہ انہوں نے مسبت کا ذکر کیا سبب کو اس میں سے بالکل چھوڑ دیا وہ کہتا ہے سب کچھ رب کرتا ہے رب کرتا ہے لیکن کسی سبب کے سب کے ساتھ کرتا ہے کسی وسیلے سے کرتا ہے اس کا ایک قانون بنایا ہوا ہے قدرت یہ ہے کہ بغیر اس کے چاہے بھی تو کرے لیکن ایک قانون ہے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ارشاد فرمایا کہ کیسے انا یقون و نی والد یم مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں کیسے ملتا پیدا ہوگا کیوں قانون ہے رب کریم کا کہ مرد عورت سے ملتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن فرمایا قدرت یہ ہے بغیر ملنے کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے یہ اس کی قدرت ہے لیکن قانون نہیں ہے قانون یہ بنا دیا ہے کہ ایسے ہوگا تو تب اولاد پیدا ہوگی تو قدرت یہ ہے بغیر سیدہ عیسا کے بھی ہو اور کو مردے کو زندہ کرتا مٹی کے پرندے کو اڑاتا لیکن سبب بنایا حضرت سعین عیسا روح اللہ کو اور ان کی کو وہ ابریل اقمہا رادرزاد انڈے کو صحیح کر دیتا ہوں شفا دے دیتا ہوں ول اور برس والے کو سفید داغ والے کو میں شفا دیتا ہوں وہ اہل موتا اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں احید پھر اپنی طرف نسبت یہ حالانکہ یہی کون ہے رب کریم ممید کون ہے رب کریم رب کریم حی ہے اور وہی ہے خود زندہ ہے زندہ کرتا ہے لیکن یہاں حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف حیات کے نسبت اپنی طرف کے میں حیات دیتا ہوں تو کیا معذلہ اصطفر اللہ حضرت عیسیٰ نے کوئی شرک کر دیا نہیں ان کی نسبت اپنی طرف کرنی اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے چونکہ ان کو پتا تھا اور ان کے جانسار امتوں کو بھی پتا تھا کہ یہ سباب ہیں نسبت چاہے سباب کی طرف کی جائے یہ مسبب کو ذہن میں رکھا جائے تو شرک نہیں ہوتا تو حضرت عیسیٰ نے اپنی طرح نسبت کی تخلیق کی بھی حیات کی بھی میں تخلیق کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں میں حیات دیتا ہوں تو میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ اللہ حکم اللہ کا ہے لیکن کام میں کر رہا ہوں حکم اللہ کا ہے سبب میں ہوں اور قدرت رب کی ہے کولزہ میرا بن رہا ہے تو یہ جب سبب اور مسبب کو ہم سامنے رکھیں گے تو بہت سارے مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے یہ دیکھو جی تم نے رسول کا انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ وہ دیتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں وہ جو ہیں علم جانتے ہیں وہ لوگوں کو زندگیاں بخش رہے ہیں تو لو کہتے ہیں تم نے پیرہ فکر مشرق کر دی لہذا تو مشرق ہو گئے مومن کے ویڑ میں یہ ہوتا ہے انبیاء اولیاء ہے سبب رب کی رحمت کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک اور مشہور حدیث و اللہ کی وا مقاصمن اللہ عطا کرنے والا میں تقسیم کرنے والا ہوں کیا رب تقسیم نہیں کرتا کیا رب نے قسمت بنائی نہیں ہے کیا رب جو ہے وہ قسمت بنانے والا نہیں تقسیم کرنے والا نہیں ہے تو کریم نے اپنی طرف جو ہے وہ نصبت تقسیم کی کر کے کیا اللہ اسف اللہ شرک کیا یا کو غلط بات کی نہیں بلکہ وہ سبب بنے کائنات میں رب کی رحمت کی تقسیم کی کائنات میں رب کے حضر کی تقسیم کی کائنات میں رب کے رزت کی تقسیم کی جو کچھ دیکھے کریم نے متلے کر فرمایا ولّی ہوتی وہ اناما آنا کاسمن اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو جو, جو اللہ عطا کرتا ہے وہ وہ مستفیٰ کریم تقسیم کرتے ہیں اب اس کو کسی ایک کے ساتھ اکر دینا کہ نہیں وہ تو صرف علم تقسیم کرتے ہیں یا وہ تو صرف ہدایت تقسیم کرتے ہیں فرمایا جو رب دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اب رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ان نہ آ سوئی ساری کل کسرت پاتے یہ ہیں رب کریم نے کثرتہ فرما دیا کائنات کی حرت جو بھی دی, جو بھی دیا کثرت سے دیا پھر جو رب کریم نے جب کثرت دیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بانٹنا شروع کیا وہ کاسٹ میں کائنات بن گئے کاس میں رزق بن گئے وہ کاس میں فضل بن گئے وہ کاس میں رحمت بن گئے تو کائنات میں جو جو رب تقسیم کرتا ہے مستقریم اس کو بانٹتے ہیں اب کسی کو ملا مسترین سے تو اس نے کہہ دیا کہ ربے مستقریم عطا کرنے والے ہیں مستقریم دیتے ہیں تو کسی نے کہہ دیا تو شیئر کر دیا کیوں نے عطا کی نسبت نبی کریم کی طرح کر دی حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ قاسم ہیں ملا ایسے ہے یہ سبب ہیں لہذا دینے والا تو رب کائنات ہی ہے لیکن چونکہ یہ سبب بنے تو ہم نے ان کا ذکر کر دیا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں جیسے حضرت سینا جبرا اللہ سلاط و کے بارے میں قرآن قرینہ آیا کہ جب حضرت مریم کے پاس آئے تو آ کے کیا کہا لے آحب لے آحب لاکے غلامن ذکیہ لے احب علاقے غلامن ذکی میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دین اب جو یعنی اب بیٹا اتا کرنے کی نسبت حالانکہ بیٹا تو رب کریم عطا فرماتا ہے لیکن لیاحبہ لاک غلام القیلا میں تجھے ستھرا بیٹا دینے آؤں نہ رب کل نے کہا کہ تُو کیسے دینے آیا تُو, تو صرف پیغام لے کے گیا ہے دینے والا تو میں ہوں نہ حضرت مریم ربی اللہ تعالی عنہا جیسی توحید ہی پرست نے کہا کہ میں تو کیسے بیٹا دینے آیا میں تجھے کیسے بیٹا لوں گی بیٹا تو دینے والا رب ہے حضرت مریم کو بھی پتا تھا حضرت سینا جب امیم کو بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ رب کی اتار ہے میں چونکہ سبب بنا ہوں اس لیے میں نے اس کی طرف نسبت کر دی کہ حضرت حد علیہ ادہ اصلاحات تسلیم نے حیات کی نسبت اپنی طرف کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف کی اس لیے کہ کائنات کو پتا ہے اب چونکہ عیسائیوں نے سبب کو مسبب کو چھوڑ دیا اور سبب کو پکڑ کے حضرت عیسہ کو خدا یا خدا کا کا کہہ دیا انہوں نے سبب اور مسبب دونوں کو قائم نہ رکھا انہوں نے مسبب کو چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے سبب کو چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے رب کو چھوڑ کے نبیوں کی باتیں شروع کر دی یا معذ اللہ صاحب بتوں کی باتیں شروع کر دی اور کچھ لوگوں نے جو تھا وہ سببوں کو چھوڑ دیا اور مسبب کا ذکر کر کے دونوں جو ہیں راہ راستے ہٹے ہوئے وہی حق ہے جو قرآن نے بیان کر دیا سبب کا بھی ذکر ہو مسبب کا بھی ذکر ہو اور مسبب جو ہے وہ رب کائنات ہے آ, لیکن سبب کی طرف اگر نسبت کی جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں فرمایا اہ یل میں مردے کو زندہ کرتا ہوں بے عز ملا رب کے حکم سے قدرت اس کی ہوتی ہے حکم اس کا ہوتا ہے سبب میں بنتا ہوں میں کہتا ہوں کم بے عز تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ انت دکم بھی ماتا کو رونا و ماں اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو وہ مددہ خلون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو جمع کرتے ہو فی دودھ اپنے گھروں یہ ہے حضرت حسین عیسیٰ روح اللہ علیہ السلاط تسین کی غیر کی خبر دین کوئی گھر سے کیا کھا کے آیا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے فرمایا اب میں وہ چیزیں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اب صبح صبح کا کھایا ہوا شام تک کیا بچتا تھے لیکن حضرت عیسہ بتا رہے ہیں اور گھروں میں آدمی چھپا کے آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ اثرات و تصول بتا رہے ہیں اب گھر کس کو کہتے ہیں بیت کس کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری ہو جس کے اوپر چھت ہو جس کا دروازہ ہو لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں چار دیواروں چار دیواریں ہوں چھت ہو دروازہ ہو اس کے اندر چیزوں میں تو اس کو بھی جانتا ہوں اور میں تمہیں اس کو بھی بتاتا ہوں تو یہ اگر تو اس سال اثرات کا علم ہے انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے اور مصفاق صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ذکر انشاءاللہ شاء اللہ ادا اسی آپ علما کے تحت کیا جائے گا چونکہ وقفے کا بریک کا وقت ہو گیا وقفے کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شاء ملتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء آپ کے کاج جو ہیں ان کے پہلو کاج کے جواب دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بعد دوبارہ حاضر سے ہیں اب آپ دوست احباب بہن بھائی ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ٹیلیفون کار سنیں اور ان کے جواب آپ دے سکیں تو جی ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہیں جی السلام علیکم و اللہ و جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون سا کہاں سے ہیں جی میرا نام فیاض خان ہے جی فیاض بھائی اپنے ٹیلیویژن کی آواز ذرا کام کریں گے جی جی کدی حکم جی میرا ویسے تو ایسے سوال ہے کہ شاید آپ مجھے مسلمان کے دائرے سے ہی دور کر دو گے لیکن میں پوچھنے والے پوچھے سمجھ نہیں پوچھنا چاہیے میرے بھائی اگر کوئی دل میں کوئی خلش رہا ہے اسلام کے بارے میں تو اس کو دور کرنا چاہیے اپنے جی اسلام کے بارے میں مجھے کچھ نہیں میں جی جی میں جی صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حساب سے اللہ کی جات کے ساتھ کوئی بھی مخلوق کو انسان کو ملانا نہیں چاہیے جی جی جی جی, جی, جی, جی آگے چلیں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے نبی ہو رسول جی ہو جی کوئی ہو جی جی آپ ٹی وی سے بات سنیں نا یہاں کی میری سب سے بڑی تکلیف میری سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم جو اللہ مسلح پڑھتے ہیں اللہ مسل رسنا یہ ایک دعا ہے اور یہ دعا ہم نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جی جی اور نماز کے اندر صرف اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی جات اور اللہ کے نام اور اللہ کے علاوہ کوئی اس میں چیز نہیں آنی چاہیے صحیح ہے جی جی باس جی جی شکریہ فیاض بھائی دیکھیے یہی چیز ہوتی ہے یہی میں ذکر کر رہا تھا ابھی تفسیر قرآن کریم میں رب سمیم کی کتاب ہے اب اس میں چاہیے کہ رب کریم کا ذکر ہو کسی نبی کا ذکر نہ ہو کسی بلی کا ذکر نہ ہو کسی کا معاوضہ کسی کی کرامت نہ ہو تو اصل میں رب کریم یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آئے اگر مستحقیم کو چھوڑ کے آؤ گے تو نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے نہ تم میرے پاس پہنچ سکو گے تم نے قیام کیا اللہ ہو کہا میری سنا بیان کی تم نے سورہ پڑھی اس کے بعد تم رکوع میں گئے میری تصویحات تقویرات تحریرات پڑھی پھر اسی طریقے سے تم سجدے میں گئے اب جب آخر میں پہنچے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کرے السلام و علیہ کا نبی و کے سجدے سے و رحمت اللہ وبرکاتہ کہو پھر اللہ محمد صلی علام محمد و آل محمد کہو تاکہ اب وہ جو تمہاری عبادت جو کیونکہ ہم تو رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے رب کی عبادت کا حق ادا کر دی وہ جو کمی رہ گئی وہ جو کوتا رہ گئی وہ جو تمہارے خلوص میں تمہاری نیت میں تمہارے عمل میں کمی رہ گئی میرے مصحف کا نام آیا تو میں نے وہ تمہاری کمیاں دور کر دی اب میں اس کو قبول کروں گا اب یہ سمجھنا کس طرح ذکر کرنے سے رب کے شریک ہو جائیں گے تو فیال صاحب یہ تو بڑا, بڑا ہی ایک عجیب سا مسئلہ ہے رب کریم بغیر نبیوں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا بغیر قرآن کے بھی ہدایت دے سکتا تھا وہ کاد مطلق ہے لیکن جب اس نے بغیر نبیوں کے قاد مطلق ہونے کے باوجود ہدایت نہیں دی بغیر وسیلے کے تو ہم کیسے بغیر وسیلے کے اس تک پہنچ سکیں گے جب وہ خود ہر چیز یہ کر, کر سکتا ہے لیکن نہیں کہ اور اس نے انبیاء بھیجے ہزاروں لاکھوں انبیاء بھیجے پھر ان میں ارسول بھیجے پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا تو اس لیے فیاض صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عبادت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہی مجھے نہیں پتا اب آپ حدیث کو مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے کہ جو نماز میں دروج پڑھنے کے بارے میں ہی اتنے یعنی شکو کو شبہات میں ہیں تو وہ کیا کرے گا آکا کریم نے ارشاد حماعت نفروک اعظم ربی اللہ تعالیٰ علوراوی ہیں کہ جب بھی تم کوئی دعا مانگو جب تک درود نہ بھیجو تو وہ لٹکتی رہتی ہے مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ بھیجو پھر رب کریم نے قرآن کریم میں حکم ارشادی وسلم تسلیما آپ تو فیال سا نماز میں وہ کام کر رہے ہیں جو رب کریم کام کر رہا ہے پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو دعا ہے آپ نے کہا یہ دعا ہے تو رب بھی دعا ہے دنیا بھی دعا ہے اسی طریقے سے اللہ عن نظر تو نفسی یہ بھی دعائیں آتے ہیں کہ دعا کوئی بھی نہیں مانگنی چاہیے بھائی دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے عبادت کی اب رب سے مانگے اور تنسی کی ابھی سا ایسی نبو حرا راری ہیں رب دیکھیں کبھی اتنا زیادہ ناراض نہیں ہوتا کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے تو خیاض صاحب یہ جتنی بھی رحمتیں برس رہی ہیں یہ رب کریم کے کرم ہو رہے ہیں یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں ان پہ اگر درود نہیں بھیجیں گے نماز ہو یا نماز کے بعد ہو درود نہیں بھیجیں گے تو میرے بھائی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اور چونکہ آپ پہ میں اعتراف نہیں کر رہا ویسے میں کر رہا ہوں چونکہ ہم آقا کریم سے قریب دور ہو گئے اور آج ہماری یہ حالت ہو رہی ہے پوری دنیا میں جلیل و کھار ہو گئے وہ عزتوں والے رسول کا ہم نے دامن چھوڑ دیا العزت صلی والے رسول ہی فرمائے عزت اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے لیکن منافق اس کو نہیں جان سکتے منافقوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا تو عزتوں والے رسول کا دامن اگر آج بھی میرے بھائی پکڑ لیں گے تو پھر وہی عزتیں ہمارے پاس آئیں گے ایک, ایک تیرا دامن چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی ایک تو کیا ہم سے روٹا ساری دنیا ہم سے روٹ گئی تو فیاض صاحب آپ ملتے ملاتے رہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں پھر رب کی راہوں ان انشاءاللہ برسیں گی لیکن دوشی کی کثرت کیا کریں نماز کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ السلام علیکم جناب صاحب جی کون صاحب ہو رہے ہیں جی میں آپ دو کامر دوست منیر میر بیٹھوں گا لائن سے جی جی کیسے ہیں جناب جی کرم دیکھیں آپ کی محسوس میں حاضر ہوئے ہیں تو دیکھ کے آپ کو ماشاءاللہ ہر دفعہ ہے میرا یہ بڑا کوشچن ہے ضروری یہ میری ایک عزیزہ ہے ان کو ان کے شوہر نے ایک دفعہ تینوں طلاقیں دے دیں تو اب وہ دوبارہ اس کے شوہر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر مشورہ کیا رشتے داروں سے تو انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ ہے, حدیث میں ہیں تو یہ ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلائے اور دو گوال آئے آپ کا کئی دیدے نکھا آ جائیں اگر سنت والی جماعت میں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ بات بھی سمجھ نہیں کہ وہ بھی میں کیا ڈفرنس ہے اور دوسری بات یعنی کہ یہ جو گھر ان کے رشتے داروں نے بلا کے ایسے آدمیوں کو ایسے ان کا نکاح کروا دیا ہے یہ دو دن یہ نقواہ کروا لیے جب مجھے پتا چلا میں نے کہا فوراً ان سے پردہ کیا جائے یہ نام محرم ہے یہ جو تین دفعہ میں نے طلاق ہے وہ سمجھے طلاق ہو چکی ہے تو اس کا ابھی وہ کیا طریقہ ہے اللہ کے نزدیک تو یہی سب سے اچھا عمل ہے کہ کسی کو بلایا جائے یا کسی بھی طریقے سے تو مجھے آپ ذرا پلیز تفصیل سے بتائیں ذرا یہ ابھی ان کا آپس میں کرنے کا حوالہ ضروری ہے یہ کیا سچویشن پلیز جی شکریہ جناب ایک اور کہا لیتا ہے پھر ان شاء اللہ صاحب آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہے جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ السلام علیکم جی جی والا کون صاحب کہاں سے محمد افضال بول رہا ہوں جی شاہجہ جی میرے دو تین سوال ہیں پلیز لائن ڈراپ نہ کیجیے گا اچھا جی مفتی صاحب جی جی جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم مکہ میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جی تو دوبارہ جب عمرہ کرنے کے لیے ہم گھر سے جاتے ہیں مسجد عائشہ میں جی تو ہم گھر سے کے کمرے سے حرام باندھ کے جا سکتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم جو بچوں کے لیے مثلا کہتے ہیں کہ بچے کے لیے سونا خرید کے رکھ لیتے ہیں ان کے آنے والے وقت کے لیے شادی کے لیے لڑکیوں کے لیے خاص کر تو اس کے اوپر کیا زکا واجب ہے ہمارے لیے جی ٹھیک ہے اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہ جو ہم نے یہاں پہ نیشنل بال خرید کے رکھے ہیں یہاں پہ شارجہ کے اندر تو جن کے اوپر ہمیں جو پروفٹ دے رہے ہیں انعام تو نکلتا ہی ہے لیکن ابھی انہوں نے پروفٹ بھی دیتے ہیں اس کے اوپر ایک سال کے بعد یا چھ مہینے کے بعد تو یہ پروفیٹ ہمارے لیے جائز ہے جی تین سو بہت شکریہ سزا صاحب شکریہ جی پہلے سوال تھا امیر صاحب کا آلینڈ سے اب یہ سوال تو بڑا تفصیل طلب ہے میرے بھائی دیکھیے قرآن کریم نے واضح طور پر رب کریم نے ارشاد فرما دیا کہ اطلاقے دو ہیں چاہے اچھے طریقے سے رکھ لو یا چھوڑ لو اگر تیسری طلاق دے دی تو اب تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تم کے حضو گہرا جب تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرے یہ تو مزاق بنا لیا یہ عورت کی عظمت کے لیے تھا عزت کے لیے تھا اصل میں ہوتا یہ تھا اسلام سے پہلے لوگ طلاق دیتے پھر رجوع کرتے پھر دیتے پھر کرتے سو سو طلاق دیتے اور پھر نہ اس کو کہیں آگے جانے دیتے عزت بگڑنے لگتی تو رجوع کر لیتے تو رب کریم نے عورت کی عزت بچاتے ہوئے عورت کی شان بڑھاتے ہوئے یہ تین طلاقوں کا حق صرف مرد کو دیا اور اس کا طریقہ مستحکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر توہر میں ایک طلاق دی جائے جب عورت غسل کرے تو پھر طلاق دی جائے لیکن لوگوں نے چونکہ شریعت کو مذاق بنا لیا اور عورتیں بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ تو ہماری عزت تھی وہ اس کے الٹ ہو گئیں کہ یہ کیا بھی آدمی کے منہ سے تین طلاقیں نکلیں اور عورت حرام ہوگی یہ حدیں ہیں اللہ جلح مجد الکریم کی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کے آٹھویں صدی ہجری تک تین طلاقیں تو تین ہی تھیں آج بھی تین ہیں سب سے پہلے ابن تعمیر آیا اور اس نے یہ فتوا دیا کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں اس سے پہلے ابدل کا ہر جرجانی اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں لکھتے الفر بین الفرق میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہے ایک یہودی اور ایک شیعہ یہ یعنی چوتھی صدی ہجری کے آدمی ہیں اس وقت تک مسلمانوں میں تو کوئی ایسا نہیں تھا یہودی آج بھی تینوں کو ایک کہتے ہیں اور چونکہ حضرت سینا فروک اعظم نے یہ قانون بنا دیا تھا لہذا شیعہ اس کو نہیں مانتے وہ بھی تینوں کو ایک کہتے ہیں اب ابن تیمیہ نے آ کے یہ فتوا دیا تو اس کے بعد میرے بھائی جب تین تلاک کے دے دیں پھر چاند آدمی پڑے سات آدمیوں کو کھانا کھڑا دے عورت کو گھر لے رہا ہو تو یہی اسی لیے معاشرہ بگڑ رہا ہے پھر ایسے جو عورتوں سے جو بے نکاحی رہیں گی تو پھر اسی سے وہ جو آلات پیدا ہوگی وہ ہمارے سامنے ہے وہی وہ گھس تاخ اور وہی وہ سب کچھ ہوگا تو وہ یقیناً حرام ہے ایسی عورت کو گھر میں لانا جب تک وہ گھر میں رکھیں گے وہ جو ہیں گناہ ہوتے رہیں گے میاں بیوی آپ سب لوگوں کو چاہیے ان سے کہیں کہ قرآن کے مطابق حتٰ تان کا غوجن وغیرہ پر عمل کریں اور اس کی کسی اور جگہ شادی کریں شادی کے بعد اگر وہ طلاق دے تو دوبارہ پھر اس پہ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے بُہاری شیمی امرت رفاق کی حدیث مشہور ہے کہ مرد نے تین طلاقیں دے دی اس نے کسی عورت سے شادی کی اور وہ آکا کے پاس آیا آکا ایسے مجھے فلان شخص نے تین طلاقیں دی اور میں نے دوسرے شخص سے شادی کی تو وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے تو آکا نے شادی کیا تو پہلے خاص کے ساتھ پاس جانا چاہتی ہیں کی ہاں فرمایا تو کبھی اس کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ تو اس کا ذائقہ نہ چکھے اور وہ تیرا ذائقہ نہ چکے صرف بہاری میں ہے اور مشہور ہے حدیث شریف تو اگر ایسا ہوتا تو آقا فرماتے کیا ہے تین تلاک کے دئے ہیں تو تم گھر جاؤ دوسرے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس لیے میرے بھائی یہ بڑے نازک مسائل ہیں پہلے دین سے دوری کے یہ رزلٹ ہوتے ہیں کہ نتیجے نکلتے ہیں کہ جو چاہو عمل کرو اور اس کے بعد پھر جیسے چاہو اس کو رجوع کر لو تو یہ غلط ہے حرام ہے ایسا حضاظ صاحب کے سوال تھا کہ عمرے کے لیے دیکھیں میرے بھائی حضرت سیدہ شخصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آکا کریم صلی اللہ تعالی رسم کے تشریح لے گئی تو آ, وہ ان کو یعنی وہ ایام آ جس میں وہ اطفاف نہیں کر سکتی تھی تو جب وہ انہوں نے غسل کیا تو اس کے بعد میرے آقا نے اشاع تھا کہ مسجد تنہم میں جا کے احرام باندھو وہاں سے سیدہ عائشہ نے احرام باندھا ربی اللہ تعالیٰ نہارے تو اس لیے اس کا نام ہی مسجد عائشہ پڑ گیا حالانکہ وہ وزیر تنم ہے سیدہ کے جانے کی وجہ سے اس کا نام مسجد عائشہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ گیا تو بہتر یہی ہے کہ وہاں سے جا کے احرام باندھا جائے تو اگر میرے بھائی بچوں کو سونے کا مالک بنا دیا جائے اور بچے نہ بالغ ہوں تو اس پہ زکاعت نہیں ہوگی اور اگر خود ہی مالک ہے اور خود ہی اس کی سارے کچھ کر رہا ہے تو اس پہ زکاعت ہوگی جب تک بچے بالغ ہو جائیں گے تو پھر بچوں پر بھی ہوگی اگر وہ مالک ہے جب تک مالک ہیں بالغ نہیں تو زکاط نہیں ہوگی اور اگر آپ نے خود خریدا خودی مالک ہیں تو پھر آپ پہ ذکا ہوگی بانڈ خریدنا ویسے ہی علمات کا اختلاف ہے میں تو اے, یعنی ناقص میری رائے یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے رزق حلال میں رب کریم سے برکت کی دعا کرنی چاہیے یہ سود ہے تھرا تھر خر. وہ جو لوگ بانڈ دیتے ہیں پھر اس کو آگے سودی کاروبار کرتے ہیں پھر اس میں سے جو ان کو آتا ہے وہ آپ کو بھی نفع دے دیتے ہیں تو سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ڈیشی میں آیا جس نے ایک درم سود لیا گویا کہ اس نے اپنی ماں سے چھتیس بار زنا کیا العمان و حفیظ والذ تعالیٰ لیکن دولت کے چکر میں ہم اتنا آگے بڑھتے ہیں اور بیلتا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی پریشانیاں ہیں پریشانیاں تبھی ختم ہوگی جب راب کی رحمت ہوگی اب اس کے حلال ہوگا اس کے حلال تھوڑا ہی ہو تو وہ بھی کفایت کر جاتا ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ السلام علیکم جی آپ اللہ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر میں جی جی سر آپ سے تعارف کیا جی حکم کہ یہ لوگ دماغ میں جو کے تقریباً جی کیا یہ جائز ہے اچھا اور جناب اور جناب باشا باشا باشا کی سے جی شکریہ دیکھیے میرے بھائی پہلے نمبر پہ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضح قری اور قرآن لہو و انسط اللہ کم تو جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو کے سنو تو تا کہ تم پہ رب کا رب کی رحمت ہو اور رب کریم جب حکم بنا دیا اور کہاں کا اصل صحابۂ کرام ربی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ یہ آیت مفتی اور امام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام کے راہ قرآن پودا تو تم خاموش دو ہیں ایک تو سننا کان لگا کے اور دوسرا خبوش رہنا دو کو ہے خبوش بھی رہنا ہے اور کان لگا کے سننا بھی ہے حدیث ہی وہ جس کو امام وسلم نے اپنی صحیح میں آ, اس کو صحیح کہا سینا ابو مساشری رضی اللہ تعالی راویحا سینا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اشار سمایا جومام الما دیہی امام اس لیے بنایا گیا کہ تم اس کی ابتدا کرو فائزہ قبر فاقبر جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو ہو فائزہ کار جب وہ کارات کرے تم خاموش ہو جاؤ وائز غیر المغدوب الد علی فقول جب وہ غیر المقوب علم کہے کہ تم عدیل کا ہو بہاری کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشاع پیسا کہ جب قاری یعنی قرآن پڑھنے والا جب امام عامن تو تم بھی کہو یہ اگر مفتزی نہیں بھی پڑھنا ہوتا تو اس ایک کو قاری کہنے کی ضرورت نہیں تھی پھر حسینہ جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے ابو حریرہ سے بھی روایت ہے حضرت سنا عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے حضرت شداد بھی روایت ہے دیگر بہت سارے صحابہ کرام سے کیا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان الا امام فاقرات قرۃ اللہ کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتبی کا پڑھنا ہے چاہے زہر ہو چاہے اثر ہو چاہے مغرب ہو یا عشاء ہو جب امام نے پڑھنا شروع کیا تو تم خاموش ہو جاؤ کیونکہ اس کا پڑھنا ہی تمہارا پڑھنا ہے ابو ابوداؤد کی ایک حدیث حدیثی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰسلم نے نماز پڑھائی تو بعض ارشاد آیا میرے ساتھ کسی نے قرآن پڑھا پڑا کیا کہا ہاں فرم میں بھی یہ کہہ رہا تھا مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے مجھ سے کچھ جھگڑا کر رہا ہے قرآن میں تو جب امام پڑھے تو سنا کرو خاموش رہا کرو طوفان تہ ناس تو لوگ رک گئے اس کے بعد قرآن پڑھنے سے لہذا امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے زہر ہو, اثر ہو تیسری رقت ہو چوتھی ہو جب آپ ایمان کے ساتھ ہیں تو آپ نے قرآت ہرگز ہرگز نہیں کرنی حضرت سینہ ابو حرا حضرت سینہ جابر حضرت سینہ زید رضی اللہ تعالیٰ روایت حضرت سسنا زید رضی اللہ تعالیٰ زید صابت ہے جس نے ایمان کے پیچھا پڑھا اس کے منہ میں آگ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سبھی ایسی ہی روایت ہے لہذا جو ہے زبان سے نہیں پڑھنا ہاں جو ماں پڑ رہا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو دل میں جو ہے اس کو حاضر رکھیں تو یہی صحیح مسئلہ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وک السلام علیکم وعلیکم سلام مفتی صاحب میں وکیل بول رہا عرض کر رہا ہوں جی سعودی عرب سے جی جی سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پہ آج کل یہ رہی قسطوں وغیرہ پہ جو دیتے ہیں نا لوگ جی جی یعنی ابھی مجھے پتہ ہے کہ گاڑی ہے بیس ہزار کی وہ دے رہا ہے چالیس ہزار کی یعنی ہر ماہ میں ہزار روپے کے اوپر جی جی میں بھی اسی کو اپنی خوشی سے لے رہا ہوں وہ بھی اپنی خوشی سے لے رہا ہے اس میں سود کا کوئی نظر میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ سوال ہے دیکھیے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نقد اور ادھار قیمت میں فرق ہوتا ہے اگر چودہ ماہ میں اختلاف ہے لیکن جیسے جامع ترنگی میں بھی شیف ہے کہ نقد اور ادار میں فرق ہوتا ہے اگر تو اس کی چیز ہے اس نے بیس روپئے میں لی آپ کو کہتا ہے اگر ادھار لیں گے تو پچیس کی دوں گا اور دونوں بائیں اور مشتری خریدنے والا اور فروز کرنے والا دونوں راضی ہیں تو وہ جائز ہے ہاں بینکوں سے لینا وہ غلط ہوتا ہے چونکہ بینک والا ان کو پیسے دیتا ہے پھر پیسے پہ وہ سود لیتا ہے تو وہ حرام ہوگا جب جنس بدل گئی ایک تو گاڑیا ایک طرح پیسے ہیں پیسے پہ پیسہ لینا جو ہے وہ چاہے نقد ہو یا ادار ہو وہ سود ہوگا لیکن چونکہ اب دوسری طرف جنس تبدیل ہوگی دوسری طرف گاڑی یا اس طرح پیسے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہے تو بیس کی میں تمہیں پچیس کی دوں گا لہٰذا ایسا کرو کہ تم چھ ماہ میں پیسے دے دو لیکن طے ہو جائے اگر وہ کتنے دن میں پیسے نہیں تو آگے وہ بڑھا نہیں پھر سکتا جو طے ہو چکا ہے مصنوعات ہوتا ہے کس جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے زیادہ پیسے دیتے ہیں یہ غلط ہے شارٹ ہو جائے تب بھی اس کو وہی پیسے دینے ہیں نقد بار میں فرق ہوتا ہے ایسی حالت میں گاڑی یا کچھ ہی لینی جائز ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میں عمران بول رہا ہوں سعودی عرب سے جی جی جی مطلب سوال یہ ہے کہ جو جھینگا جو ہے جی وہ کھانا حرام ہے یا مکرو ہے جی اور کچھ اور دوبارہ میں یاد کریں جی شکریہ میرے بھائی دیکھیے جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں تو چونکہ امام اعظم ابو نفا ربی اللہ عنہ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی مچھلی کی ہر قسم کھانی جائز ہے اس کے علاوہ کوئی چیز کھانی جائز نہیں ہے امام شاہی رحمتہ اللہ علیہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ سمندر کے ہر جانور جو ہے وہ کھانا جائز ہے تو جھینگا چونکہ مچھلی ہے یا کچھ اور ہے جو تو مچھلی کہتا اس کو جائز کہتا ہے جو مچھلی نہیں کہتا اس کو جائز نہیں کہتا فضر امام علیہ سنت مجد الدین امدت مولانا شاہ مدرض فاضر برعلو ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتوا رضویہ نے اس پہ کافی تحقیق فرمائی اور دونوں طرف کے حوالے دے کے آپ نے بنایا کہ فقیر کھاتا نہیں ہے پسند نہیں کرتا وہ لہذا اس سے بچنا چاہیے مکرو تو بہرحال رہے گا اگر حرام نہ بھی ہو تو مکرو بہرحال رہے گا بچنا چاہیے چونکہ اجتباع پیدا ہو گیا ماشاءاللہ اتنی مچھلیاں کھانے کے لیے ہیں ایک اگر آدمی جھیلا نہیں کھائے گا تو کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم حلال اب نُ بولے حرام اوبئی نُ حلال بھی واضح حرام بھی واضح ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جن کو متشاد ہاتھ کہتے ہیں فرمایا اس سے بچ جاؤ تو یہ اجتماع میں آ گیا لہذا سے بچنا چاہیے چونکہ لباق کا اختلاف ہے جی السلام علیکم السلام علیکم جناب میں آصف پو رہا سعودی عرب سے جی سر میرا ابھی سوال ہے آپ نے ابھی کیا کہ سرد لینا حرام ہے اور جس نے تود لیا ایک دھرم بھی تو اس نے جے جنا یا کیا کیا جی تو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک دفعہ پاکستان میں لیا تھا مجبوری تھی بہت زیادہ تو واپس جلدی کر دیا تھا کیا اس میں کیا آپ کی رائے جی شکریہ دیتے ہیں آپ کا جواب ہے کال سننے کے بعد جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں راشد طاریف بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے جی جی میرا سوال ہے کہ جو ادھر خطبے کے بغیر حاج ہو جاتا ہے جو ادھر خطبہ ہوتی ہیں مدانی عرفات میں جی جی اس کے بغیر حاج ہو جاتا ہے جی شکریہ جناب پہلے سوال یہ تھا کہ میرے بھائی دیکھے جو ہو گیا سو ہو گیا, ہو گیا جو ہو گیا سو ہو گیا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو لیا آپ کو پتہ نہیں تھا حرام تھا لینا اب انداز اللہ مجل کریم سے اس کی معافی مانگیں اور ایسا کریں کہ آئندہ سے توبہ کریں کہ آئندہ سے میں یہ سود نہیں لوں گا نہیں کھاؤں گا جو ہو گیا سو ہو گیا باقی میرے بھائی دیکھیے حج نام ہے حج والے دن یوم عرفہ میں میدان عرفات میں چلے جانا اس کا نام حج ہے خطبہ ایک مصنوع چیز ہے خطبہ پڑھنا چاہیے خطبہ جو سنے گا اس کا بھی حج جو نہیں سنے گا اس کا بھی حج خطبہ خطبہ حج کی شرائط میں ارکان میں داخل ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے دیکھو جی خطبہ نہیں سنا تو حج نہیں خطبہ تو سن سکتے ہی نہیں ہارا حج یہ یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ میدان عرفات میں سارے حاجی جو خطبہ سن سکے چاہیں تب بھی نہیں سن سکتے لہٰذا خطبے کے بغیر حج سننے کے بغیر حج ہونے نہ ہونے میں کسی کا کوئی اختراف نہیں بلا کرا بالکل سو فیصد حج ہے وہ ہو جاتا ہے جی السلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب کیا حال چال جی کرم وعلیکم السلام مفتی صاحب کیا حال چال جی کرم کرم آپ سنائیں اچھا مفتی صاحب ایک سوال تو یہ تھا کہ پہلے پوچھنا تھا کہ حرام میں اور مکڑ میں کیا فرق ہے جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک یہاں پر آج خود اپنی گاڑیاں پہلے خرید کر رکھ لیتی ہیں اور پھر وہ بیچتی ہیں انسٹالمنٹ پہ تو کیا جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اسلامک بینک ہے وہ جی بس جی بس یہی جی سوال جی شکریہ بھائی دیکھیے حرام اور مکرو مکرو, مکرو دو قسم کا ہوتا ہے مکرو تحریمی اور مکرو تنظیحی حرام وہ ہے جس کی حرمت پہ دلیل قتی ہو اور اس کا اس پہ دلالت بھی قطعی طور پہ ہو قرآن کی آیت ہو حدیث متواتر ہو اور اس چیز کا نام لے کے بتایا جائے کہ یہ حرام ہے مکرو ہوتا ہے کہ دلیل تو کچی ہوتی ہے لیکن اس میں دلالت جو ہے وہ قطعی نہیں ہوتی یا دلالت قطعی ہوتی ہے دلیل جو ہے وہ قطعی نہیں ہوتی تو اس کو مکرو کہتے ہیں مکرو تحریمی حرام کے قریب تر ہے اور مکرو تنظیم جو ہے وہ حلال کے قریب تر ہے صرف اس کے ثبوت میں فرق ہوتا ہے حرام جو ہے وہ دلیل کتی سے ثابت ہوتا ہے مکروہ جو ہے وہ دلیل زنی سے ثابت ہوتا ہے یا حلال جو حرام جو ہے وہ دلالت بھی کتی ہو اور اس طرف جو ہے وہ دلالت ضنی ہو تو مکروہ ہوگا یعنی بچنا چاہیے مکروہ تارینی بالکل حرام کے قریب ہے حرام تو نہیں ہے حرام کے بالکل قریب ہے صرف ایک وہ اصطلاح ہی فرق ہوتا ہے اور باقی میرے بھائی اگر اسلامی بینک گاڑی خود خریدتا ہے آگے قسطوں کو دیتا ہے اور زیادہ پیسے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جائز ہے جنس بدل گئی وہ اپنی اب چیز بیچتے ہیں پوری دنیا کا کاروبار ایسے چل رہا ہے آپ کسی بھی دکان پہ جائیں وہ دس کی چیز لا کے آپ کو بارہ کی دے گا تو اس میں سود نہیں ہوگا جی السلام علیکم السلام جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں جی جی میرے خیال یہ ہے کہ میں اپنی پوری کرنا چاہتا ہوں جی جی تو وہ بھی کتنے طور نمازیں شروع کرنی ہوں گی جی جی میرے بھائی دیکھیے نماز تو ہر حکم جو ہے مسلمان پہ وہ بالغ ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے جب سے وہ بالغ ہوا ہے آپ بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے جو ہیں آپ کی نمازیں جو ہیں وہ شروع ہوں گی اور اگر اس کے بارے میں صحیح پتہ نہ ہو تو دس سال کے بعد چونکہ جیسا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے کہ دس سال کے بچے کو مار کے بھی نماز پڑانی پڑے تو پڑائیں تو دس سال کی عمر کا حساب لگا لیں اس کے بعد جو ہیں وہ نمازیں قضاء جو ہیں وہ شروع کر دیں قضاء پڑھنی ہی پڑیں گی ایک بار اکتھی سو سو پڑیں یا ایک ایک کر کے پڑھیں نیت کریں کہ میں نے پڑھنی ہے تو ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک پٹا ایک ایک مارک کی قدا کرتے ہیں محسوس بھی نہیں ہوگا لیکن زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس کا بھی مختصر کتب میں طریقہ لکھا ہوا ہے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو قدر نماز ادا کرنے کی توفیق آتا ہے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں میں انڈیا سے بات کروں جی جی میرا چار سوال ہے حضرت اچھا جی میرا uh, پہلا سوال ہے یہ یزید جو تھا حضرت حسین کو شہید کیا یہ کون سے مذہب سے تھا اور میرا دوسرا سوال ہے حضرت اگر, اگر کسی کی بدوا لگتی ہے تو انسان مر جاتا ہے جس کی بدوا لگی تو یہ انسان کیسا اپنے آپ کو معافی مطلب معافی کرائے گا اس سے جی اچھا میرا تیسرا سوال ہے اگر کسی پیغمبر یا کسی صحابی یا اوری کو اپنے خواب میں لانا چاہتے مطلب اپنے آپ کو شفا کرانا چاہتے ہیں خواب میں لا کے तो कैसा कर सकते कोई नमाज होती है या कोई दुआ होती या कुछ होती है? जी और मेरा चौथा सवाल है कि ये जिलो या शराब जो पीते इंसान ये जिनो कितना बड़ा गुना होता एक जिला जो इंसान का था या एक वर्षो इंसान शराब का बड़ा गुना होता है जी शुक्रिया जी मैंने भाई यजीज जो था वो यानी एक फांसी को फादर शेख था مذہب تو یعنی مسلمان ہی اپنے آپ کو کہلاتا تھا اسلام کا ہی پیروکار تھا لیکن فاسق و حاضر تھا گستاخ تھا امبیا کا اولیاء کا آئمہ کا اور پھر وہ چونکہ شرابی اور ذہنی بھی اس کے بارے میں کتابوں والوں نے لکھا ہے دوسرا میرے بھائی بدوا جو ہے وہ تو کر دی کسی کو نقصان پہنچا تو رب کریم سے اس کی معذر کرنی چاہیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بدوا سے ہی وہ مرا ہے ہاں لیکن اگر غیر میں یہ بات ہے تو ان کے گھر والوں سے بھی مادر کرنی چاہیے کہ بھائی ایسے ایسے مسئلے آ مجھے معاف کر دیں اور رب کریم کی بارگاہ میں بھی توبہ کر کے معذرت کرنی چاہیے کہ دہ ایسا نہیں کروں گا دیکھئے خواب میں اگر دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں تو زیادہ سے زیادہ دروز شریف کی کثرت کریں درود و اسلام پڑا کریں انشاءاللہ اللہ مجرکن فرمائے گا اور بہت سارے بزرگوں نے دروشی لکھے بھی ہوئے ہیں کہ فلاں شریف اتنی بار پڑھے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوگا اور جس بھی ولی کے بارے میں یا صحابی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ رحمتہ اللہ تعالی ان کے بارے میں کوئی خواہ میں دیکھ نہیں ہو تو ان کے لئے پڑھیں پڑے سبقہ خراب کریں ان کے سالے ثواب کریں ان کی بارگاہ میں شاء اللہ خیر ہو باقی شراب اور ذنا تو بھائی یہ گناہ قبیرہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ادیشی ہے ضانی جب ذنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کہ ایسی حالت میں اگر مر جائے تو وہ کفر میں مرے تو یہ جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا ان, کی ان سے خلاصی نہیں ہوگی اور یہ گناہ سخت قسم کے گناہ ہیں شراب بھی گناہ بھی ہو شراب چونکہ امر خباعث ہے ایک ادیشی میں ہے کہ ایک آدمی کو آپ تین گناہوں میں اس کو کہا گیا یا اس بچے کو قتل کرو یا اس عورت سے گنا کرو یا شراب پیو تو سوچنے تھا بچے کو قطع کروں تو اس کے والدین کو بھی تکلیف ہوگی گناہ کروں تو عورت کا بھی مسئلہ ہے اس کے خاندان کا بھی تو شراب تو صرف میں ہی ہوں اور شراب ہے اس میں صرف مجھے نقصان ہوگا یہ چھوٹا سا گناہ لہذا میں شراب پی لیتا ہوں اس نے شراب پیا نشا ہوا تو اس نے پھر کر دیا کیا تو دل میں یہ بچہ لوگوں کو گا جا کے پھر میری بدنامی ہوگی بچے کو بھی قتل کر دیا تو فرمایا گیا کہ اگر وہ دوسرے دونوں میں تو بڑے وہ بھی کرتا تو کم از کم ایک ہی کرتا تین نہ کرتا لیکن شراب ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو دوسرے دونوں گناہ بھی کرنے پڑے وہ ملک باعث شراب آ, ان سے بچنا چاہیے اللہ جل مزدور کے بالخصوص مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ بقیہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آئندہ پروگرام میں دینے کوشش کریں گے تب تک کے لیے خدا پھر فی اللہ اللہ ابارسول کے حوالے